اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں ان یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے وهو اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے تم احمدنا فتدل پھر قریب ہوئے اور, اور آگے بڑھیں فکان قاب قوسین او ادنا تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم فا اوحا الہ عبدہی پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا ما ما جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اخرى اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے پرلی حد کی بیری کے پاس جنت اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے ما یغشا جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا وما ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی لَقَدْ رَأَ مِن انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیچے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تلک اذن قسمت ضیزا یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے انہی اللہ اسماء سمیتوها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 یہ لوگ محض زن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے امل ما کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے فللہ والاولا آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَكَم مِن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 لا يؤمنون بالآخرة جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں وما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 تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لوگ ان کے علم کی یہی انتہا ہے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 هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ بَلْ تُكَذِّبُونَ أَنْفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى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 کیا جو باتیں موسا کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی وفا اور ابراہیم کی جنہوں نے حق طاعت اور رسالت پورا کیا أَلَّا تذر اخرى وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لِلْإنسانِ إِلَّا مَا سَعَا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے وَأَن سعیہو سوفیرا اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی ثم یجزاہو الجزاء الاوفا پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے وَأَنَّهُوهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى اور یہ کہ وہ ہساتا اور رولاتا ہے وَأَنَّ انہو امات و اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے و انہو خرق الذکر اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے نطفت اذا تبنا یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے و ان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 وثمود فما أبقى اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا وقوم نوح من قبل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 تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا enfin من النذر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی لیس لہا من دون اللہ اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا ایمن کے اے نے خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو ہنستے ہو اور روتے نہیں تم سے اور تم غفلت میں پڑھ رہے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو